تم انہیں دیکھو تم انہیں جاگتا ہوا سمجھو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں کیونکہ ان کے سونے کا اسٹائل یہ تھا کہ ان کی دونوں آخیں کھلی ہوئی تھی تو جب چرواہ نے اس دیوار کو گرایا تو دیکھا کہ سات افراد اس طرح لیٹے ہوئے ہیں کہ وہ آنکھیں کھول کر اس چرواہے کو دیکھ رہے ہیں تو وہ سمجھا کہ کوئی جنات ہے کوئی بھوت ہے وہ ڈر کر بھاگ گیا ان کی کروٹ بدلتے ہیں سال میں دو مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق سال میں ایک مرتبہ ان کی کروٹ بدلی جاتی ہے. اس طرح تین سو نو سال تک وہ کروٹیں بدلتے رہے وہ کلب ہوں باسیتون اور ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں بچھائے بیٹھا ہے یہ وہ کتا تھا جو ان کے ساتھ ہو گیا اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ ان کے ساتھ نہ آئے اور اسے بھگانے کے لیے انہوں نے پتھر بھی ہاتھ میں اٹھا لیا لیکن اس کتے کو اللہ تعالی نے زبان عطا فرما دی اور اس کتے نے کہا کہ میں بھوکوں گا نہیں تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو تو چونکہ یہ کتا گو کہ نجس جانور ہے مگر اس نے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی تو قرآن مجید فقان حمید نے اس کتے کی شان کو بیان کیا یعنی اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اصحاب کہف اللہ والوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کتے کو انسانی شکل میں جنت میں داخل فرمائے گا ہم اب دیکھیں اللہ والوں سے محبت کرے اگر نجس جانور تو وہ جنت میں داخل ہو جائے اور بلم بن باورت جس نے نبی کی بے ادبی کی حضرت موس علیہ السلام کی غستاخی کی انسان ہونے کے باوجود فرمایا کہ غستاخی کی وجہ سے یہ جہنم میں کتے کی شکل میں جائے گا انسان اگر بے ادب ہو تو جہنمی ہو جائے اور اگر کتے جیسا نجس جانور با ادب ہو اور اللہ کے نیک بندوں کا ادب کرنے والا ہو ان سے محبت کرنے والا ہو تو اللہ تعالی اسے جنتی بنا دے درس ہے با ادب بے ادب بے نصیب لبت اللہ لب ال تمین ہوں فرارا اگر تم ان پر متلے ہو تو تم انہیں دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگو گے ولا مولی تمین رو اور ان کی وجہ سے تمہارا دل خوف سے بھر جائے گا آج بھی وہ غار میں آرام فرما رہے ہیں اور آج بھی اس غار میں جانے کی کسی کو ضرورت نہیں کئی سیڑھیاں ملتی ہیں بازار میں کئی تاریخ کتابوں میں کہا جاتا ہے جی فلاں غار ہے فلاں غار ہے کسی غار کا تعین ہمیں نہیں معلوم اس لیے کہ زمانہ قدیم میں لوگ غار میں پناہ لیتے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو جاتا تھا تو بعض ایسی سیڑھیاں مارکیٹ میں ہیں جو کسی غار کا منظر دکھاتی ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہڈیاں ہیں ان کی ظالے اور یہ باہر جو ہے کتے کی ہڈی ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے اللہ کے نیک بندوں کے جسم سڑنے سے اور ہڈیاں ہونے سے محفوظ ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے نیک بندے تھے تو کسی غار کا تعین نہیں کر سکتے اسی طرح جو سیڈی اس وقت ملتی ہے کہ قرآن مجید فقان حمید کے تاریخی مقامات اس میں اور بھی کافی غلطیاں ہیں مثلاً اس میں ایک غلطی یہ ہے کہ حضرت ذوالقرن کا جہاں قصہ بیان کیا گیا وہاں ایک دیوار دکھائی گئی اور کا یہ وہ دیوار ہے جو حضرت ذوالقرن نے بنائی تھی اب وہ ٹوٹ گئی ہے حالانکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرت ذوالقرن نے جو دیوار بنائی تھی وہ قرب قیامت میں ٹوٹے گی اور اس دیوار کو توڑ کر یاجوج معجوز باہر آئیں گے اور حضور نے فرمایا یہ قیامت تک دیوار قائم رہے گی یہ دیوار ٹوٹے گی اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے اور پھر قیامت آئے گی تو حضور کی صحیح حدیث کے مقابلے میں اس سیڈی کی غلط باتوں کو ہم تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے تو یہ کہیں گئے ہوں گے اور آپ جانتے ہیں کہ بہت زمانہ قدیم سے طریقہ رہا ہے کہ لوگ شہر کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں بناتے دی. تو ایسی کوئی دیوار ہوگی ورنہ جو دیوار حضرت غلقین نے بنائی اس کو آج سائنسی دور میں بھی لوگ نہیں جانتے اب آپ کہیں گے جب یہ سائنسی دور ہے اور سائنسی دور میں لوگ کیسے نہیں جانتے جبکہ میڈیا نے اور کئی چیزوں نے اتنی ترقی کر لی اس کا جواب یہ ہے آپ آئے دن یہ دیکھتے ہوں گے کہ فلاں تہذیب کے خندرات ملے جو آج سے جناب دو ہزار سال پرانی ہے تو سوال یہ ہے کہ جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو دو ہزار سال پرانی چیزوں کو وہ اب تک دریافت کیوں نہ کر سکی انسان بے بس ہے کتنی بھی ترقی کر لے وہ مکمل زمین کو نہ تو مشاہدہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی گہرائی اور اس کی سمجھ وہ حاصل کر سکتا ہے اسی لیے سائنسدان ہر وقت کوشش اور جستجو میں رہتے ہیں کوئی سمجھدار سائنسدان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زمین کے اندر اور زمین کے تمام اوپر جو جو چیزیں ہیں سب کا معائنہ کر لیا ہے بلکہ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جس کے بارے میں آج تک ہم نہیں جانتے تو حضرت ذوالقدین کی بنائی ہوئی دیوار اور اصحاب کہف جس غار میں ہیں اس سائنسی دور میں بھی لوگ اس سے نا ہیں حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک سفر میں تھے اور آپ کو یہ الہام ہوا کہ یہ وہی غار ہے جہاں پہ اصحب کہف آرام کر رہے ہیں آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس غار میں جاؤں تو صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جانے سے منع کیا اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی اوبل تو تم اس غار کو جان نہیں سکتے اور اگر کبھی اس غار میں جانے کی کوشش کرو گے تو تم پر روب دبہ تاری ہو جائے گا اور تم گھبرا کر پھک جاؤ گے تو حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ ترک کر دیا آپ نہ گئے لیکن بعض لوگوں نے یہ بات سن لی تھی تو وہ اس غار میں گئے اچانک سے ان پر خوف ہوا اور وہ اس سے بھاگے اور ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور جل کر وہ راکھ ہو گئے اس واقعے کی بنیاد پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سی ڈی میں آسانی سے غار کی مووی بنا رہے ہیں اور ہڈیاں دکھا رہے ہیں نعوذ باللہ میں ظالے اگر ایسا ہوتا تو قرآن تو فرماتا ہے کہ کوئی اس میں داخل ہو تو گھبرا کر وہ بھاگ جائے یہ چیزیں قرآن مجید فقان حمید کی بیان کردہ حکم کے اور اس فرمان کے خلاف ہیں وہ اور اسی طرح باس نہ ہم, ہم نے انہیں زندہ کیا یعنی اٹھایا نیند سے لیا تسا الو بئی تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں خال قو ان میں سے کسی نے کہا کم لبستم کتنا عرصہ تم سوئے رہے قالو لبیز نہ یومن اوباد یومن وہ کہنے لگے ایک دن یا ایک دن سے کم مفسین فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ایک دن یا ایک دن سے کم یہ بھی صحیح ہے اس لیے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالی جس کے لیے چاہے وقت کو لمبا کر دے اور جس کے لیے چاہے مختصر کر دے قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا دن ہے پچاس ہزار سال پچاس سال کی زندگی انسان گزارتا ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کتنی مشکلات کتنی بیماریاں دیکھتا ہے زندگی پہاڑ جیسی زندگی ہے انسان بیماری میں اور پریشانی میں ایک سال نہیں گزار سکتا دھوپ کے عالم میں اور اس سختی کے عالم میں پچاس ہزار سال پچاس ہزار لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے اور یہ پچاس ہزار سالہ دن ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے ایک نماز کا مختصر ترین وقفہ اللہ جس کے لیے چاہے وقت کو مختصر کر دے تو تین سو نو سال دنیا کے لیے تھے اور ان کے لیے ایک دن بلکہ ایک دن سے بھی کم قالو رب آ بیما لب تم <تصفيق> وہ بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے کیونکہ انہیں یہ شک پیدا ہوا کہ ہمارے لیے تو ایک دن یا آدھا دن لگتا ہے مگر کچھ ایسے آسان نظر آئے جس سے محسوس ہوا کہ یہ ایک دن یا آدھا دن نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے فَبَعَثُوا آحَادَكُمْ بِوَرِقِكُمْ حَادِهِ الْمَدِينَةِ پس تم اس چاندی کے ورق کو یعنی درہم کو لے کر کسی کو بھیجو الْمَدِينَةِ شہر کی طرف کیونکہ ہمیں اب بھوک لگی ہے تین سو نو سال تک انہیں بھوک نہ لگی نہ پیاس لگی جاگتے ہی سارے بشری تقاضیں شروع ہو گئے فَلْيَنظُرْ ائیوہاں از کا تو بس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے مرادی ہے کہ آنکھیں بند کر کے وہاں سے خریداری نہ کر لے کیونکہ ہماری قوم مشرک ہے بت پرست ہے وہ پاک اور ناپاک اور حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتی تو پاک اور حلال کھانا لے کر آئے اس میں درس ہے اور مسلمانوں کے لیے کہ جو حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتی تو ہمیں خیال کرنا چاہیے جہاں کہیں بھی ہوں حرام کھانے سے بلکہ جس میں بھی شک پڑ جائے اس کے کھانے سے اجتناب کریں کیونکہ حرام اور ناپاک چیز اگر پیٹ میں چلی جائے تو کئی دن کی عبادت کا ذوق اور شوق وہ ختم کر دیتی ہے فل یا تک پھر چاہیے کہ وہ تمہارے لیے اس میں سے کوئی پاکیزہ روزی لے کر آئے ول اور چاہیے کہ وہ نرمی سے سلوک کرے یعنی کسی سے لڑے نہیں کیونکہ اگر لڑائی ہوگی اور پولیس نے پکڑ لیا تو راز کھل جائے گا اور ہم سب گرفتار ہو جائیں گے یہاں پر یہ جو لفظ ہے ول اس میں جو تا ہے یا کے بعد جو تا ہے یہاں پر الفاظ کے ادوار سے قرآن مجید فوقان حمید آدھا ہو جاتا ہے نفس قرآن پاک یہاں مکمل ہوتا ہے اور پھر جو لام ہے اس سے اگلے نفس کی ابتدا ہوتی ہے اے پروردگار، تیرا کرم ہے تیرا شکر ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے آدھا قرآن پاک ہم نے سماعت کر لیا تو ہمیں طاقت اور ہمت عطا فرما اور پورا قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اس کی سائٹ میں یہ عبارت ہوتی ہے نرس القرآنی بی آد دل الا حر وط اس کے معنی یہی ہے جو میں نے بیکم اور جو کھانا لینے جائے وہ کسی کو بھی کوئی خبر تمہارے بارے میں نہ دی آپس میں کہنے لگے تو انہوں نے سمجھدار انسات میں سے جو زیادہ ہوشیار انہیں محسوس ہوا انہیں انہوں نے بھیجا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ احتیاط تمہیں اس لیے کرنی ہے اِنَّهُمْ اِنْ يَذْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اگر بے یہ کافے تم پر غالب آگئے تو تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے اور پتھروں سے بچنے کی دوسری صورت کیا ہوگی اَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ یا وہ تمہیں اپنے دین میں پھیر لیں گے لوٹا لیں گے ولن تف یشو از اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی نہ ہوگا ولن تف یشو ابدا اور اگر تمہارا ایمان برباد ہو گیا تو پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے احتیاط کرتے ہوئے جانا اب جب وہ وہاں گئے اور ایک دکاندار سے انہوں نے کھانا لیا اور کھانے کے بدلے میں جب انہوں نے چند چاندی کے دیر سکے جب پیش کیے تو دکاندار بڑے غور سے سکے کو دیکھنے لگا اور کافی دیر تک وہ پریشان رہا پھر اس نے آس پاس کے دکانداروں کو بلایا پھر وہاں سے کوئی فوجی گزر رہا تھا اس کو بلایا اور وہ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے یہ بڑا پریشان ہوا میں نے سکے دیے ہیں یہ آپس میں کیوں سرگوشیاں کر رہے ہیں پھر سب نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ شاہی خزانہ کدھر رہے یعنی اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ تمہیں کوئی شاہی خزانہ ملا ہے اور تم اس خزانے کو چھپائے ہوئے ہو اس نے کہا میرے پاس کوئی شاہی خزانہ نہیں ہے تو انہیں پکڑ کر حاکم شہر کے پاس لے گئے اور پھر بادشاہ وقت کو یہ اطلاع دی گئی ایک نوجوان ہے وہ تین سو سال پرانے سکے دکھاتا ہے اس پر اس بادشاہ کا نام لکھا ہے جو تین سو سال قبل گزرا ہے لیکن یہ انکار کرتا ہے کہ یہ سکے جو ہیں میرے پاس کل ہی سے ہیں اور یہ کہتا ہے نہیں ہمیں تو ایک دن گزرا ہے ہم غار میں جا کر سوئے ہیں حالانکہ تین سو سال گزر گئے ہیں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو یہ بادشاہ بڑا نیک سالے تھا اور اس ملک میں اسلام پھیل چکا تھا اور بدھ پرستی کا دور دورہ ختم ہو چکا تھا مگر ایک فرقہ پیدا ہوا تھا کہ جو قیامت کا انکار کرتا تھا بادشاہ کئی راتوں سے رو رو کر یہ دعا کرتا تھا اے پروردگار کو کوئی ایسا کرشمہ دکھا کہ میری قوم اس بات کا عقیدہ رکھ لے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن پیدا فرمانے پر قادر ہے تو جب بادشاہ کو اطلاع ملی تو وہ سجدہ شکر میں گر گیا اور خوب رونے لگا اور کہنے لگا پروردگار تو نے مجھ گناہگار پر یہ کرم کیا پھر یہ بادشاہ اور سارے لوگ غار پر آئے تو وہ جو دیوار گر چکی تھی اس دیوار کی بنیاد میں انہیں کوئی سخت چیز محسوس ہوئی وہ کھدائی کی گئی تو صندوق پر ہوا اور اس میں اس تحریر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ تین سو نو سال تک اس غار میں سوئے رہے ہیں اشاد فرما و کا اسی طرح آ سرنا ہم نے ہم ان لوگوں پر اس شہر والوں کو مطلع کر دیا اس کی اطلاع دے دی عالم تاکہ یہ لوگ جان لے اند اللہ حقم بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے انط بفیحا اور بے شک قیامت ضرور واقع ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو سب کے شکوک دور ہو گئے اور سب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور سب کے عقائد مضبوط ہو گئے اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے محل میں رہیے ان اللہ والوں نے کہا ہمیں بڑا نیند کا غلبہ ہے اس وقت تو آپ جائیے آپ اپنا کام کریں بس ہمیں اطمینان سے بھی سونے نے یہ جا کر غار میں جا کر سو گئے اب علماء کے دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ ابھی تک سو رہے ہیں اور ان کو موت اس وقت آئے گی کہ جب قیامت واقع ہوگی اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جب سونے لگے اور سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا مگر ان کے جسم اب بھی سلامت ہیں اور غار میں اسی انداز میں ہیں جیسے یہ سو رہے ہوں اب شہر کے لوگ سوچنے لگے اب ہم ایسی کوئی علامت بنا لیں تاکہ وہ علامت جب بھی لوگ دیکھیں تو یہ واقعہ یاد آ جائے اور اس واقعے کی بنیاد پر آئندہ کوئی قیامت کے انکار کی ضرورت نہ کر سکے ارد یتنا بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ جب یہ آپس میں اپنے معاملے میں بحث کرنے لگے فقب علیہ بنیا تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ان پر کوئی یادگار عمارت بناتے ہیں رب ان کا رب ان کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے غلب ان لوگوں نے کہا جو اپنے معاملے میں غالب تھے یعنی بادشاہ اور بادشاہ کے رفقاخ مسجد انہوں نے کہا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے پھر وہاں پر مسجد بنائی گئی ان کے قریب اور جس سال میں جس تاریخ کو یہ باہر آئے تھے سال میں جب بھی وہ تاریخ آتی تو سارے لوگ اس مسجد میں جمع ہوتے اللہ کی عبادت کرتے اور اس واقعے کو یاد کرتے اور اپنے عقائد کو مضبوط کرتے اس واقعے کی روشنی میں عظیم مفسر ہیں تفسیر مظہری کے مصنف تفسیر مظہری ایک مستند تفسیر ہے عربی میں ایک تفسیر ہے اور آپ نے بڑی احتیاط سے اور بڑی مستند تفسیر لکھی ہے تفسیر مظہری کے الفاظ یہ ہیں جوازی بنا فی انہ قسطی فرماتی یہ آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات کے قریب مسجد بنانا اور وہاں اللہ کی عبادت تبرک کے طور پر برکت حاصل کرنے کے لیے کرنا یہ جائز ہے اور باعث ثواب ہے مزارات کے پاس جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں وہ اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا صاحب مظہری اس بات کو بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو ہے تخو قبورہ امبیا اہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی مذمت فرمائی اس میں لفظ مساجد ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں مساجد سے مراد مسجد نہیں ہے بلکہ لفظ مسجد کا مانا ہے سجدہ کرنے کی جگہ مراد یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی طرف سجدہ کرنے سے منع فرمایا آپ فرماتے ہیں ان نہوم یسونقبوری کما ہوا سریہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی اس وجہ سے تھی کہ یہ انبیاء کی قبروں کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا کرتے تھے سجدہ صرف اللہ تعالی ہی کو کیا جا سکتا ہے کسی ولی یا نبی کے مزار کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے باقی مزار کے قریب مسجد بنانا عبادت اللہ کی کی جائے سجدہ اللہ کو کیا جائے اور ان کے قرب میں سجدہ کر کے عبادت کر کے ان کی برکتیں اور ان کا وسیلہ پیش کیا جائے اور برکتیں حاصل کی جائے وہ بالکل جائز ہے ہاں بتائیے طواف کے بعد جو دور کا نفل پڑتے ہیں یہ کس کے لیے پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں لیکن مقام ابراہیم کے سامنے جا کر پڑھنا یہ افضل ہے یہ پتھر کے سامنے جا کر کیوں پڑھتے ہیں اسی لیے نا اس پتھر کو نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب وہاں پر نوافل ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے تو اس نسبت کی وہ برکت ملے گی کہ انشاءاللہ تواف طواف بھی قبول ہوگا اور حج بھی قبول ہو جائے گا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر مت بیٹھولاسلو الہا اور اس کی طرف ان قبروں کی طرف منہ کر کے نماز مت پڑھو تو اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے لیکن مزارات کے قریب اگر مسجد بنی ہے یا مزارات کے قریب کوئی نماز پڑھتا ہے اور مزار سے تھوڑے فاصلے پر ہے یعنی ان کی سید میں نہیں ہے اور وہ قبر کو سجدہ نہیں کر رہا اور اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں سوال یہ ہے کہ عبادت تو گھر میں بھی کر سکتا ہے لیکن مزار پہ جا کر نوافل حاجت پڑھنے کی کیا حکمت ہے تو مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ مزار پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں کہ صاحب مزار نیک شخص ہیں تو نیک لوگوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں جب ہم اس رحمتوں کے سائے میں نماز حاجت پڑھ کر دعا کریں گے اپنی عبادتوں کے لیے ان اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دونوں جہاں میں بیڑا پار فرما دے گا شرف فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ الرَّابِعُهُمْ ان قریب وہ کہیں گے کہ اصحابِ کحف تین تھے رابعُهُم چوتھا قلبُهُم ان کا کتا تھا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قلبُهُمْ اور وہ کہیں گے کہ اصحابِ کحف پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا راجمم بالغیب رجم کے معنی ہوتے ہیں تکہ مارنا اندازہ مارنا بالغیب جس بات کو انسان جان نہیں سکتا پوشیدہ بات فرما جو بات یہ نہیں جانتے اس کے بارے میں اندازے مارتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں قول کے بعد رجم بالغیب کے الفاظ ہیں اور رجم بالغیب کے الفاظ یہ اشارہ کرتے ہیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں وَيَقُولُونَ سب وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور بعض لوگ کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا ہے اس قول کے بعد رجم بالغیب کے الفاظ نہیں ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس ردی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ وہ سات افراد تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا قربی علم اللہ قلیم اب چونکہ امکان یہ تھا کہ اصل واقع سے توجہ ہٹ جاتی اور یہودی عیسائی تعداد کے بارے میں بحث کرتے تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم جو تعداد حضور کے ارشادات سے جانتے ہو وہ انہیں بتا دو پھر یہ بحث کریں تو اس بحث میں تم مت و کہ محبوب آپ فرمائیے میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو اور ان کی تعداد کو بہت کم لوگ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی ان کم لوگوں میں شامل ہوں میں ان کی اصل تعداد کو جانتا ہوں کہ وہ ساتھ تھے فَلَا تُمْعَارِ فِيهِمْ اِلَّا مِغَاءً وَاہِغَاءً پس ان سے بحث نہ کیجئے مگر صرف ان باتوں میں بحث کیجئے جو بات ظاہر ہو چکی وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ آَحَدًا اور ان اصحابِ کہف کے بارے میں یہودی عیسائیوں سے کسی سے بھی کوئی سوال نہ کریں